دم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد ہمارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ زلزلہ کیا اس جہاں سے کچھ کر الشۃم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید خاکثار سلمان احمد آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں ہادی علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سامین ابھی کچھ دیر دوسری فریکوینسی ایف ایم پر ہم اس پروگرام کو ہم, ہم نے یہ پروگرام جاری تھا اس پروگرام کو موضوع آج کا تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقۂ اسلام ہے جیسا کہ میں نے عرض کی کہ حادی رچوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رما ہیں ہم پروگرام میں اس وقت سوالات شامل کر رہے تھے جو ہی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ امین صاحب کا اس سے پہلے راجہ مبین, مبین صاحب, صاحب تھے مم. انہوں نے جو بات کی ہے تبصرہ کیا ہے اور سوال <coughs> یہ پوچھا ہے کہ یہ جو کتب کے حوالے پرانی کتب کے جو آہستہ آہستہ سب حزف ہو رہے ہیں کیا جماعت احمدیہ کے پاس کوئی ایسا ان کو ذخیرہ کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے کیا ہم کر رہے ہیں ان کو جی راجہ صاحب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان تو ایک ملک ہے جس میں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جی. بعض کتابوں کا دوسری جگہ بھی شاید ہو لیکن یہ پاکستان ایک ملک ہے اور انڈیا میں بہت بڑا سرمایہ ہے کتابوں کا وہ بھی موجود ہے چھپ بھی رہی ہیں عرب میں مختلف ممالک میں جو اسلامی لٹریچر تفسیریں اور پرانے تاریخ کی کتابیں وغیرہ بڑی کثرت سے چھپ رہی ہیں اس لیے کوئی اتنا دھیر نہیں ہے صرف یہ کہ بدقسمتی اس ایریے کی ہے جہاں یہ کرتے ہیں تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا الگ فضل سے وہ حصہ ہمارے پاس محفوظ ہے اصل کتابوں کا تو وہ اور جگہ بھی محفوظ ہے میں نے ابھی ذکر کیا انڈیا آفس لائبریری میں ساری بر صغیر پاک ہند کی اصل کتابیں موجود ہیں بلکہ میں حیران ہوتا ہوں میں جا کے ایک دفعہ دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی جو اس زمانے میں عظر کے زمانے میں بعد میں یہ پارٹیشن کے زمانے میں یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں کسی زبان میں بھی ہوں ہندی میں ہیں اردو میں ہیں گرمکھی میں ہیں وہ ساری م... انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں وہ مائیکرو فلم پہ وہ مل جاتی ہیں اصل کتابیں بھی یہ جو تاریخ کی ہیں پرانی جو تفصیلیں اور تاریخیں اسلامی لٹریچر پرانا وہ بھی پرانی پرانی کتابیں ان کے پاس ہے میں خود نکلوا کے ایشو کر کے وہاں بیٹھ کے ان کے ٹیبل پر تحقیق کرتا رہا ہوں تو یہ اتنا نہیں ہے کہ سب کچھ گنوا دیں گے باقی بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ بھی رہیں تب بھی سچائی تو رہتی ہے جی. اللہ کا نام تو باقی رہتا ہے وہ ہم نے لینا ہے اور وہ اس نے غالب آنا ہے تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو راستے میں فکر بھی پیدا کرتی ہیں یا ان کی ہمیں کیئر بھی کرنی چاہیے لیکن اگر نہ بھی ہو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کام ہمارے ذمے وہ ہم نے کرتے چلے جانا اور انشاءاللہ دین محمدی جماعت احمدیہ کے ذریعہ دنیا پر غالب آنا ہے جی ان امین صاحب نے اور بات جی یہ ہے کہ آپ نے دوسرا میڈیا کے دور میں جی اپنے ہیروز کو نمایاں کرنا یہ بھی ہمارا اللہ کے فضل سے واجب العطاۃ امام ہے اس کی کمانڈ کے نیچے ہم چلتے ہیں جس طرح ہوگا حکم کریں گے اور یہ ہوتا بھی ہے ہمارا ذکر ہوتا رہتا ہے پروگراموں میں ایم ٹی اے میں بھی اور مضامین بھی چھپتے چھپتے رہتے ہیں تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو جہاد اور جو لے را راو دین کلّ ہی کی پیش گوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم میں آئی کہ آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا وہ مہم حضرت مسیح السلام کے ذریعہ سے جاری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرتا چلا جا رہا ہے جی بہت شکریہ صاحب امین صاحب نے انہیں جو دوبارہ <laughs> انہوں نے امین صاحب پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کیا سنتے ہیں انہوں نے مرزا طاہرہ مصحب ہی کہا تھا اور میں نے بھی مرزا طاہرہ مصاحب کے جواب دیا تھا کہ انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا یہ امین صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے سعودی حکومت کو خط لکھا انہوں نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا جس میں اپنے لیے انہوں نے کوئی توجہ چاہی ہو یہ مرزا طاہرہ مصاحب کی ہی میں نے بات کی تھی تو امین صاحب نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کی ہے یہ رپیٹ کر کے دیکھ لیں یوٹیوب پر بھی کہتے ہیں آ رہا ہے تو اس میں پتہ لگ جائے گا میں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جی ٹھیک ہے جی کوئی جھگڑے والی بات نہیں تھی امین صاحب کو غلطی لگی ہے جی ٹھیک ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کس بات پر یہ ہٹتے آپ مسلمہ کزاب نے جب رسالت کا دعویٰ کیا ہے سلم کی زندگی جی تو اس میں ان کو مطلب کیا دقت ہے ہاں جی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو نہ قتل کروایا نہ کوئی اس کے خلاف کوئی بات کی تو پتہ نہیں کیا ان کو دقت ہے لا نبی آبادی یہ کہتے ہیں کہ آنسل میں تو لا نبی آبادی کے میرے بعد نبی نہیں ہوگا تو یعنی آپ کی زندگی میں جھوٹا نبی ہو گیا ہاں جی تو اس کو آنسل میں تسلیم کر لیا گویا امین صاحب تو تسلیم کر رہے ہیں نا اس کی خیر جی, ہے جی. لیکن بعد میں کوئی نہیں ہوگا جی. تو بہرحال پتا نہیں کیا کہنا چاہتے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن بہرحال یہاں میں ایک بات امین صاحب خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور سامعین کی خدمت میں بھی وہ بھی اس کو انجوائے کریں گے کہ یہ لا نبی آبادی والا جو جھگڑا ہے یہ آنسلم نے مسلمہ کذاب کے مسئلے میں بھی حل کیا ہے اور بادی کے معنی زمانے کے بعد نہیں ہے کہ میرے وسال کے بعد وہاں بادی کے معنی مخالف کے ہیں مخالف کے چنانچہ نے رویا میں دیکھا اے اے اے کہ میں نے دو سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں تو فرمایا رویا میں میں ان کو پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتے ہیں تو صبح آنسلم نے فرمایا اس کی طویل میں نے یہ کی ہے انّا ہما بعدی بادی کہ فاول تو ہما انّا ہما کذابین یخر و بادی کہ اس کی طویل میں نے یہ کی ہے اس خواب کی رویا کی کہ میرے بعد دو جھوٹے ظاہر ہوں گے بادی میرے باد جی حالانکہ دونوں آنسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں اور آنسلم نے وہاں مسلمہ کا نام لیا ہے اور رسود کا نام لیا ہے یہ مشہور حدیث ہے مشہور حدیث جی, جی. تو یہ کہنا کہ کے بعد نبی نیاست ہے وہاں عنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے صرف بادی کے ایک ایک معنی مخالفت کے ہیں جی سارے معنے نہیں ہیں آن سلم نے بادی کا لفظ لعالبی آبادی کئی مواقع پر ہر موقع پر الگ معنی دیتا ہے جی تو یہاں جو یخر و جان بادی ہے وہ مسلمہ والے کیس میں بھی اس مسئلے کو فرمایا ہے۔ کہ بادی کے معنی میری وفات کے بعد نہ کرنا بلکہ میرے مخالف کرنا کہ میرے مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا اور یہی عظم السلام نے بار بار اور سارے آئمہ نے یہی کہا کہ جو آئے گا آن سلم کی شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا آنسلم کے مخالف نہیں ہو سکتا صحیح ہے تو جو آئے گا آن سلم کا امتی بن کے آپ کیا تابے دار ہو کر آئے گا اور ایک کی خبر آن سلم نے دی ہے فرمایا لیسا بینی و بینا ہو نبی و ایناؤ ناز اس آنے والے کے میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں فرمایا ابو بکر نفضا الحاظِ علما اللہ یقون ابو بکر اسمت کا سب سے بہترین فرد ہے مگر ایک نبی ہوگا تو نبی کی آمد کی خبر دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے میں بھی نبوت کی آمد کی خبر ہی دی ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا آنے والا کون ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن نبی کے آنے کی خبر دی ہے. جی ٹھیک دوسری है. بات انہوں نے کی تھی کہ جی میں حیران ہوتا ہوں کہ کیوں یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اگر صاحب علم ہیں تو صحیح بات پر چپ کر جانا چاہیے کوئی بات نہیں علم سچا ہے جی سچائی ہوتی ہے اس کو اس پہ چپ کر جانا چاہیے اگر تسلیم نہ بھی کریں کوئی بات نہیں لیکن کہتے یہاں اللہ تعالیٰ نے انی متوفی کا فرمایا متوفی فرمایا کہ میں تجھے موت دوں گا جی میں حیران ہوں کہ توفعتہ نہیں کیوں نہیں پڑتے یہ تو ماضی کا سیکھا جب تجھے میں نے وفات دے دی ٹھیک <laughs> ہے <laughs> <laughs> تو برائے مہربانی وہ عائد بھی پڑھ لیں آپ صاحب علم ظاہر کرتے ہیں آپ نے آپ کو حوالے کا آپ کو پتہ ہی ہوگا تو وہ بھی پڑھ لیں جہاں توفعتہ نہیں جب تو نے مجھے وفات دے دی اب آپ پھر جھگڑا کریں گے یہ کس وقت کی بات ہے کس کی نہیں لیکن سیگے کی بات آپ نے کی تھی اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے توفعتہ نہیں جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کا ذکر آیا ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں گے کہ توفیع کے معنی موت دوں گا ہے تو یہ تو قیامت تک رہے گی हुँ. اس اس میں نکلنا تو نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے آپ کے حضرت حضرتیسہ آئیں گے تو ان کو قیامت تک تو کوئی موت نہیں دے سکتا صحیح اس کے بعد بھی نہیں کیونکہ قرآن نے تو پھر بھی شاید رہنا ہے جنت میں بھی قرآن کریم نے تو یہ موت تو زندگی یہاں آ کے تو نہیں موت ہوتی زمین پر ٹھیک ہے نا تو یہ آیت کھڑی رہے گی کہ میں تجھے موت دوں گا ابھی تو نہیں مار سکتا تو وہ بیچارہ دو ہزار تین ہزار سال چار ہزار کتنے آگے ملتے ہیں تو وہ بیچارہ بوڑھا اس طرح ہی رہے گا غریب آدمی صحیح تو اصل بات یہی ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے حضرت عثیٰ علیہ السلات وسلام کی وفات کو قرآن کریم بہت ساری آیات کے ذریعہ وفات یافتہ ثابت کر چکا ہے اور صرف نہ ماننے والی بات ہے وہ ان کی مرضی ہے ورنہ قرآن کی سچائی اپنی جگہ Uh, اپ, اپ, اپ, اپنا ثبوت ظاہر کرتی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حاضر صاحب uh, جزاک اللہ uh, uh, اس وقت کوئی uh, <coughs> سوال تو ہمارے پاس نہیں ہے جی بارا ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون فور ون زیرو ٹو ون ایٹ فور ون زیرو ٹو جب تو کچھ سوال نہ ہو حادضی صاحب آپ کچھ اور بیان کرنا چاہیں ہاں جی جو ایک خاتم کی بچ چالی تھی اس سے دو معنی ہم بیان کر چکے تھے کہ افضل اور رفت شان کے لحاظ سے اور انگوٹھی کے معنوں میں زینت کے لحاظ سے اور اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا اور اب بھی اس کو تھوڑا سا دورا دیا تھا کہ یہ نہیں کہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی اس لحاظ سے مانے کہ آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی اس لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں خاتم ہیں جی ایک اور معنی جو مصدق کے ہے الاطا کو میں نشۂ امام راغم نے بھی لکھا ہے کہ خاتم کے معنی جو مجازی معنی ہیں کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا اس کا سکہ ہونا ثابت کرنا الاستعیصا کو میں ہے تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبین کہا گیا اس کے معنی مصدق کو محافظ اور آپ کے مہر تصدیق سے انبیاء کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور آپ ہی کی مہر تصدیق سے ان کی تعلیمات کی صداقت بھی ثابت ہوتی جی. ہے کہ وہ جو تعلیم لائے سچی تعلیم تھی بعد میں لوگوں نے خراب کیا جی. اس لحاظ سے قبل اس کے دیگر بزرگوں کے میں حوالے پیش کروں حضرت نسیم عدیہ السلام کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں آپ فرماتے جی. ہیں وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاصفیہ ختم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے پیار خدا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 اگرچہ سب مقرب اور وجی اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی سچے سمجھے گے یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں مصدق الانبیاء ہیں اس سلسلہ میں حضرت ابو الحسن شریف رضی جو حضرت تمام موسا کاظم کی اولاد میں سے ہیں اور بہت اعلیٰ پایا کے عالم تھے امت میں ان کا بڑا بنا مقام ہے ان کی کتاب تلخیص البیان فی مجازات القرآن میں وہ لکھتے ہیں یہ اشتہارہ ہے عربی کی عبارت ہے وہ میں چھوڑتا ہوں وہ لکھتے ہیں یہ اشتہارہ ہے یعنی خاتم النبین جو اصطلاح ہے یہ اشتہارہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے یہ دیکھیں خاتم النبین کے معنیٰ یہ جو بزرگ سمجھتے ہیں مصدق و سمجھتے ہیں اور ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا بھی اس مہر کی طرح جو خطوط پر ان کو محفوظ رکھنے اور ان کی علامت کے طور پر ثبت کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے تصدیق اٹیسٹ کر دیا گیا پہلے نبیوں کے نبوت اور ان کی تعلیمات کو حضرت فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور یعنی <تصفح> مصاحبت کالیف اور فتح اقبال یعنی دو، دونوں زمانے آپر آئے دونوں طور اعلیٰج کمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے کیونکہ آن جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں تصدیق کرنے والے جو خاتم النبین کے لفظ کے اندر موجود ہیں جی آگے خاتم کے معنی کمالات یعنی نبوت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہوئے آپ خاتم النبین ہیں یعنی نبوت کے تمام کمالات آپ کا ختم ہوئے اور یہ اصطلاح ہے کہ جو کامل مقام پر قائم کوئی شخص ہو کوئی خاص صفات والا اس کے ساتھ خاتم کا لفظ عرب بولتے ہیں مثلا متنبی تھا البختری تھا اور پتہ نہیں کون کون تھے ان کو خاتم و کہا گیا ہے اور اسی طرح خاتم المفسرین خاتم المحدثین خاتم الاولیاء جی. تو یہ اصطلاحیں جو ہیں اے ان کے کمال کو ثابت کرتی ہیں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سلسلہ میں حضرت مسیم عد اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا ہے یہ اکمال تک پہنچانا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ نجات کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے پھرا فرماتے ہیں چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باتنی اور انشراح صدری و عصمت و حیاء کو صفا و توّقل و و عشق الٰہی کے تمام لوازم میں سب امبیا سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ اور اکمل و عرفہ اور اجلاع و اصفا تھے اس لیے خدا جلا شاہ نے ان کو اترے کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا اور وہ سینہ و دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تار ہے فراخ و پاک تر و معصوم تر و روشن تار و عاشق تر تھا اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین اور آخرین کی وہیوں سے اقوا و اکمل اور عرفا اور عتم ہو کر سوات الحیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف کشادہ اور وسیع نہ ہو صحیح کتنی خوبصورت, خوبصورت عبارت صحیح صحیح ہے کہ اس کو پڑھ کر ہی رسول اللہ صلی وسلم سے عشق ہو جاتا جی ہے. تو یہ کمال کے معنی جی ہیں جو حضرت مسیح محدود اصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے اب دیکھیں حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد الحسن الحکیم ترمزی کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ و ماں نا ہود نا نبوت تمت بے اجماء ہا محمد انصّ اللہ علّ کہ اس کے معنیٰ یہ ہیں ہمارے نزدیک اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و پر نبوۃ اپنے تمام کمالات اور مجمع کے ساتھ مکمل ہوئی ہے بے اجماء ہا اس کے تمام کمالات جو نبوت کے تھے وہ آپ کے اوپر پورے ہوئے ہیں فا جال کلبہ بے کمالِ نبوۃ و وح سما خواتم جی کہ آپ کا دل جو تھا وہ نبوت کے کمالات سے لبریز تھا اور یہ وہ برتن ہے جس پر یہ خوبیاں ختم ہوئیں یعنی کمال کو پہنچ جی اور پھر وہ مہر لگی ہے حضرت سیمۃد علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو بلکہ ہر ایک جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے ہر ایک کو بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وسعت سے ملتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے نہ کوئی مستقل نبی تو یہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لے فخر لے. ہے خاص فخر ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء بنا گیا یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر مکمل ہوئے اب دیکھیں حضرت تمام فخر الدین راضی جو جی. تاج المفسرین ہے خاتم المفسرین ہے جی وہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں فلقلہ پیچھے سے بارہ تاریہ ہے تو اس میں یا ہم اس کو شروع ہے تو فلقلو کہہ لیں گے فلقلو خاتم خاطم عقل جو ہے ہر چیز کی خاتم ہے جی اللہ کا نور ہے اور یہی ہے جو دوسرے سے برتری دیتی ہے دوسرے ایک انسان کو دوسرے پر عقل جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا بڑھ جائے گا تو پھل عقل و خاطم القاطم اور پھر کہتے ہیں خا فل خاطم و یاجب و اور خاتم کا معنی یہ ہے کہ لازمی معنی یہ ہے کہ وہ افضل ہو خاتم جس کے ساتھ لگ جائے اس کا مطلب یہ ہے لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ افضل ہو اللہ ترا کیا تو دیکھتا نہیں انّّا رسلّ عل و سلم کہ ہمارے رسول اللہ صلیم اللہ یقیناً جب خاتم علامہ کانا خاتم النبیین کانا افضل الانبیاء کہ جب وہ خاتم النبیین ہیں تو وہ افضل الانبیاء ہے تو خاتم لفظ جب کسی کے ساتھ لگتا ہے یہ عرب کا عام محاورہ ہے تو اس کے معنی افضل ہونے کے ہیں تو وہ مثال عام وسلم کی ہی دیتے ہیں تو اب امام راضی سے بڑھ کر کون تفسیر لکھ سکتا ہے یا سیرت لکھے گا جو عن سلم کے ان معنوں کے مخالف یا اس کے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور امام راجی غلط ہے جی ممکن ہی نہیں اچھا امام ابن خلدون علامہ عبد الرحمان بن خلدون وہ لکھتے ہیں عربی عبارت ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں ترجمہ ہے کہ ولایت کو اپنے تفاوت مراتب میں یعنی مرتبوں یا درجات میں جو فرق ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتے ہیں تفاوت مراتب میں نبوت کا مسیل قرار دیتے ہیں یعنی جس طرح نبوت ہے اس طرح ولایت بھی ایک سلسلہ ہے جو جی. نبوت کے فیض سے چلتا ہے لیکن اللہ کے قرب کے لحاظ سے یہ بھی نبوت کے ساتھ ساتھ ہے اور اس میں کامل ولی کو خاتم الایا ٹھہراتے ہیں یہ علامہ ابن خلدون جی. کہتے ہیں کہ کامل ولی کو خاتم العلیہ ٹھہراتے ہیں آنسل نے فرمایا یہ ان کی شیعوں کی روایات میں ہے کہ انا خاتم المبیاائے و یا انت خاتم الاولیاء ہے نا جی تو خاتم ولایت جو ہے یہ بھی ایک درجہ ہے ولایت کا یعنی سب سے بلند تو کہتے ہیں کہ اس میں کامل ولی کو خاتم الاولیاء ٹھہراتے ہیں یعنی اس مرتبے کا پانے والا جو یعنی اس مرتبے کا پانے والا جو ولایات کا خاتمہ ہے اب خاتمہ یہ نہیں کہ اس کو ضائع کر دینا یا ختم کر دینا ڈسٹرائے کر دینا فرمایا جس سے جس طرح سے حضرت خاتم المبیا اس مرتبہ کمال کے پانے والے تھے جو نبوت کا خاتمہ ہے تو خاتم کے معنی ہیں اس کمال کو پہنچنا جو سب سے بلند ہو تو اسی لحاظ سے خاتم الولیاء کے معنی بھی وہ ہیں کہ سب سے بلند ہو اور خاتم النبی عہم کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نبیوں میں سب سے بلند ہیں اچھا جی آگے دیکھیں حضرت شاہ بدی المدا بدی الدین مدار ان کو کتب الاحرار کہا جاتا ہے کہ خالص لوگوں کے یہ کتب تھے یعنی اولیاء اللہ میں قرۃ العین فی محمد غوث الصلعین وہ کہتے ہیں بعض زمانہ صاب المرسلین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجہ وراء ورا میں ان تین اولیا کے سوا اور کوئی مرتبہ اولیاء پر نہیں پہنچا ان تین اولیا کے سوا یعنی اولیاء کا جو بلند ترین مرتبہ مرتبہ اولیاء اس پر کہتے ہیں کہ یہ تین لوگ پہنچے حضرت ویس کرنی اور بہلور رانا دوسرے بہلور رانا اور تیسرے جناب قطب الاقتاب فرد الحباب فرد الاجناب محی الدین غالباً محی الدین ابنر ہیں اس مرتبے میں لاسانی اور سب سے افصل قرار پائے اور یہ مرتبہ ذات مادن صفات میں آپ کی طرح آپ کی اس طرح ختم ہوا کہ جس طرح جناب رسالت معابص صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور صحابِ کرام پر خلافت اور علی مرتضہ پر ولایت اور حسنان علیہ السلام پر شہادت تمام ہوئی صحیح. یعنی بڑا اچھی انہوں نے مثال دی ہے کہ صحابہ میں خلافت ختم ہوئی ہے یعنی اس کا مقام بلند مقام ان میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کمال کو پہنچی ہے حضرت علی مرتضیٰ میں ولایت کمال کو پہنچی ہے اور دونوں حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر شہادت جو ہے وہ کمال کو پہنچی ہے تو یہ خاتم النبین کے معنی جو ہیں کمال کے وہ ان کی تحریروں سے ثابت ہے اب شاہ عبدالعزیز جو مولانا مولانا محمد قاسم نانوی لکھتے ہیں تحزیر الناس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہو جاتی ہے پر جیسے ہر اقلیم کا بادشاہ باوجودے کے بادشاہ ہے پر بادشاہ ہفت اقلیم کا محکوم ہے کہ جو بادشاہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہ جو سات ملکوں کا بادشاہ ہے یعنی وسیع شہنشاہ ہے جس کو کہتے ہیں اس کا محکوم ہوتا ہے ایسے ہی ہر زمین کا خاتم اگرچہ خاتم ہے پر ہمارے خاتم النبیین کا تابع ہے جی یعنی سب سے بلند مرتبہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو انہیں معنوں کو حضرت مسیحمۃ وسلم فرماتے ہیں تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو ہمارے سید و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں تو یہ کمال پر پہنچنا انتہائی بلند مقام میں سب سے افضل ہونا یہ اس کے معنی ہیں پھر سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے جی ہیں لے ہو جا بالکمال کیونکہ وہ کمال کے ساتھ آئے ولم یجِ احد الب اور ایسے کمالات کے ساتھ اور کوئی انسان نہیں آیا تو یہ ساری جو باتیں ہیں بڑی پر عرفان باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا خاتم النبیین کا اس کے حقیقی معنوں کو ظاہر کرنے والی جی انہیں معنوں کی تائید میں حضرت مسیمۃ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرکہ ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فابِ ہدا و یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں ان سب کی اقتدا کر پس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور وہ تمام امبیوں سے وہ افضل ہو افضل ہوگا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حیثیت بتائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب نبیوں کی ہدایتیں اور ان کے کمالات کو اپنے اندر جمع کیا ہے اس وجہ سے سبز جی افضل ہیں تو مولانا قاسم ننوتوی پھر اس پر اپنا عرفان پیش فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنی بڑی عطا ہوگی اتنا ہی بڑا ظرف چاہیے اس لیے یہ ضرور ہے کہ جس میں ظہور کامل ہو جملہ کمالات خدا کے لیے ب منزلہ کالب ہو کالب یعنی برتن یا جی ظرف ہم اس کو عبد کامل اور سید القونین اور خاتم النبین کہتے ہیں جی کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات کاملہ ہیں وہ کامل طور پر عبد کامل سید القونین خاتم النبین میں ہیں عبدالکلیم حضرت عبدالکریم جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فقانہ خاطم النبین لنحا ہو لم دوحکمتا ولاء ہدََن و علمً ولا, ولا, ولا سر ال وکد نبا ہو علہ و اشارہلہ الدر ما علی کو ب طبین ل سر بہت اعلیٰ عبارت ہے کہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاتمہ نبین تھے کہ آپ نے حکمت ہدایت علم یا راز کی ہر بات سے آگاہی بخشی اور اس بید کی طرف واضح اشارہ فرمایا اشارہ کر کے اس کی وضاحت کا حق ادا دیا یعنی یہ حکمت ہدایت علم گویا ساری اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں ان کا کام اللہ فرمایا اس وجہ سے آپ خاتم النبی تھے یعنی آپ کے پاس وہ تصدیقی مہر تھی کہ جس سے یہ سارے علوم لوگوں پر واضح کیے تو مولانا روم بھی اس کے ٹیکنیکل اور لاجیکل معنی پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسنوی میں ہے کہ باہریں خاتم شدست او کے وجود مثلے اُن نہ بودھ نئے بود چونکہ در سنت برد استاد دست تو نہ گوئی ختم سنت بر تو است کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے خاتم ہے کہ سخاوت یعنی فیض پہنچانے میں نہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا جب کوئی کاریگر جب کوئی کاریگر اپنی سنت میں انتہائی کمال پر پہنچے تو اے خاطم کیا تو یہ نہیں کہتا کہ تجھ پر کاریگر ختم ہو گئی یہ وہی ایک جو محاورہ ہے کہ جو کسی کمال میں کسی صوت میں ایک بلند مقام پر پہنچے گا تو اس کو خاتم کا لفظ دیتے ہیں خاتم الشوراء اور خاتم المفسرین خاتم الولیا خاتم العمہ بھی کہتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ کسی سنت میں کسی ہنر میں جب تو ایک استاد بن جاتا ہے بڑے مقام پر پہنچتا ہے تو یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تجھ پر یہ کام ختم ہو گیا تو اسی طرح ہم عام محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ اس, اس نے یہ بات ہی ختم کر دی یعنی اس کو اس منطقی کے نتیجے پر لے گیا جو اس کی آخری حدیں تھی تو یہ ختم کا محاورہ کمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو فضیلتوں کو مد نظر رکھوں جی کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے جی کہ میرے پر نبیوں پر میرے ذریعہ نبیوں پر موا لگی حضرت مسیحم عد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک و مساوی نہیں شریک و مساوی نہیں ہو سکتا بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک و مساوی نہیں ہو سکتا بلکہ تمام ملائقہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں جائے کہ کسی اور کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے للا کچھ للا. نسبت ہو یہ عرفان حضرت مسیحمہ وسلم اپنی جماعت کو دیتے اور یہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدی کا توراء امتیاز ہے کہ اصل فیض اصل نور اور اصل تعلیم جو ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضرت مسیحم عدود اللہ السلات وسلام اس کو لے کر آگے چلنے والے ہیں اور اس کے ذریعہ دنیا کو اسلام میں داخل کرنے والے ہیں پھر آ فرماتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے بلکہ اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آئیں تو میرا مذہب تو میرا تو یہی مذہب ہے کہ جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ کی فہم اور فراست کے برابر نہیں یہ مقام ہے کہ سارے نبیوں کی فراست اور فہم مل جائے وسلم کی فراست اور فہم اس سے بہتر ہے اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دہم حضرت مسیحمۃ نے جو خزانہ دیا ہے علم کا غیر معمولی ہے جی. اور فرماتے ہیں کہ این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دہم یا قطرہ زباہر کمال محمدست کہ یہ جو میں مخلوق کو ایک علم و عرفان کا بہتا ہوا چشمہ پیش کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بہر بے سے محض ایک قطرہ ہے تو یہ جو ہے حضرت مسیح عد اللہ و السلام کا علم یہ کوئی معمولی بات نہیں اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا یہ ہمارے سائل آتے تو ہیں سوال کرتے ہیں اچھی بات ہے مجلس بنتی ہے اور ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں علمی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اچھا جواب دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علم و عرفان آنے والے مودود کو کے لیے مقدر تھا وہ غیر معمولی تھا اسی لیے جب حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام بلند والے مودود کو کشفند دیکھا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس کی شان کیا ہے تو اپنی کتابوں میں ان کشفی کیفیات کو انہوں نے تحریر کیا ہے فتوحات مکیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ انہوں نے تحریر کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی جو ترجمہ شائع کیا اس کو انہوں نے شارٹ کر کے اس میں سے وہ ساری چیزیں عذف کر دی ہوئی ہیں تو اس کی شرح علامہ عبد الرزاق کا شانی یہ بھی اپنے وقت کے بہت بزرگ اور آئمہ میں سے تھے امام عبدالرزاق کشانی رحمۃ اللہ انہوں نے شرح فصوص الحکم فصوص الحکم بھی ابن عربی کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا اس کی شرح میں لکھتے ہیں ایزا ظہر حاضل امام المحدی او یہ بڑی اچھی عبارت ہے اور مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ میں اس عبارت سے بہت محبت کرتا ہوں دی. کہ ایزا ظہر حاضل امام المحدی ہو فائنہ یقون و فکامی شریعت تاب علیہ محمد انصلی وسلم <تصال> کہ جب یہ امام مہدی ظہور کرے گا تو وہ احکام شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے وہ فلعلوم والمعارف و الحقیقت یقون و جمیع المبیائے وولیائے تابین صحیح ٹھیک ہے نا تو علوم اور معرف اور حقائق میں کیونکہ وہ شریعت محمدیہ کا تابع ہے اس لیے علوم اور معرف حقائق میں سارے نبی اور اولیا اس کے تابع ہیں صحیح یہ مقام ہے ماں مہدی کا اور یہ جو آپ نے فرمایا چشمہ رواں کے بخل کے خدا دم یہ حقیقت ہے یہ حضرت مسیحم عدیہ السلات و السلام نے جو عرفان پیش کیا لوگوں نے تو جھوٹی باتیں بنائی ہیں کہ اس میں یہ ہے اور وہ ہے کتابوں کو پڑھیں وہ عشق رسول نہیں صرف عشق رسول نہیں عرفان تعلیمی رسول کے ساتھ بھری ہوئی ہیں اور ایک ایک سطر سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے ہیں انسان غور کرے تو بہت وسیع علم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کو بین کیا گیا ہے پاکستان میں کہ یہ اپنا اثر نہ دکھائیں جی اور یہ جو اثر دکھاتی ہیں اس کی وجہ ساری قومیں احمدیت کی طرف رجوع کر رہی ہیں تو امام کاشانی نے پھر اس کے بعد کہ یہ علوم اور مایا اور حقائق میں کیوں سارے انبیاء اور اولیا اس کے کتابیں ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ لینا بات ہو باطن نو محمد اس کی وجہ جی یہ ہے کہ ان کا باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے یہ غیر معمولی بات ہے تو یہ ہے جو مقام جی, کا. بہت شکریہ ہیں جی السلام علیکم جی کامران صاحب جی وعلیکم السلام جی جی سور ایزاب کی جو آیت ہے کہ تم میں سے تم مردوں میں سے کسی کے باپ, باپ نہیں ہے مگر یہ خاص من تو یہ کیا ربط بتا دیں کہ بچہ بیان کر رہا ہے ایک شمال کی بات اور ایک جنوب کی بات کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن سب سے افضل رسول ہے تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ کون سا نبی ہے جو کتابیں لکھ لے کے خود کہتا ہے کہ میں نبیوں میں نبیوں اللہ نے جس کو صاحب شریعت بنایا اس کو کتاب دی جس کو صاحب شریعت نہیں بنایا اس کو قرآن میں نام دیا اور ضروری رکھا تو امیڈیٹلی باپ یا دادا نبی ضرور ہو تاکہ وہ گواہی دے سکے ورنہ اللہ کی کتاب یہ خود گواہی لکھ لکھ کے میں میں بتایا تو گھمائیے گا نہیں بات شکریہ جی بہت شکریہ کامران صاحب گھمی ہے تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں خاتمین کی جو ہے کا ربت بیان کر دیں کہ ایک طرف کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کباب نے میرے ساتھ اللہ کے رسول ہیں جی تو اس سے کیا مطلب یہ کہ ان کا کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ربط بیان کر دیں کہ شمال اور جنوب کی جو بات بیان ہوئی کوئی شمال اور جنوب کی بات نہیں خدا تعالیٰ کا کلام ہے اگر قرآن کری میں آپ کو باتیں شمال اور جنوب کی لگتی ہیں تو اعظم مرزا صاحب کی کتابیں کس طرح آپ اس کو ان پر ترتیب لگا سکتے ہیں یا ان کو سمجھ سکتے ہیں یا اس کے پیغام کو لے سکتے ہیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرب بحر نازل ہے اور اس میں ایسی خوبصورت تعلیم اور ترتیب ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے ٹھیک <سلام> ہے جی لیکن رسول اللہ ہے آپ باپ بنتے ہیں رسالت کی وجہ سے اور اس وجہ سے ساری قوموں کے باپ ہیں یہ مانا اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ ظاہری لحاظ سے اللہ تعالی نے آپ کو نرینہ اولاد دی اور وہ فوت ہو گئی کسی مرد کے باپ نہیں بنے ٹھیک ہے نا لیکن وہ جو مخالف تھے ان کے بچے آپ کے بیٹے بن گئے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حاضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کوئی نہیں یہ ابتر ہے جی یہ اس وقت کے مخالفوں نے جی. یہ نعرے بلند کیے بختری تھا یا اور کون تھے انہوں نے یہ الزام لگائے کہ جو ان ان کی تو اولاد ہی مر جاتی ہے نرینہ اولاد کوئی نہیں تو اس کو ابتر کہتے ہیں یعنی دم کٹا हुँ. تو یہ وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا شانیہ کا حل اب تر. حالانکہ ان کے بیٹے تھے ابو جہل کا بیٹا تھا اکرما امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو تکلیف دیتا ان کا بیٹا صفان بن امیہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید آس بن وائل کا بیٹا امر بن آس اسی طرح بہت سارے تو یہ سارے آنسلم کے بیٹے بنے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی ابوت معروفہ یہ مولانا قاسم نان کی کتاب پڑھے نہ تھا حضیر میں جی سارا فلسفہ بیان کیا کہ ابوت معروفہ میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں لیکن ابوت روحانیہ میں سارے ان لوگوں کے بیٹے بھی آنزر صلی اللہ علیہ سلم کی گود میں آئے وہ آپ کے بیٹے بنے تو اس لیے رسول اللہ ہونے کے ناتے سے آپ مردوں کے باپ ہیں ٹھیک ہے نا ظاہری جو جس کو ابوت معروفہ کہا ہے مولانا قاسم نانوتین میں اس لحاظیہسلم کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن ابوت روحانیہ میں ساری قوموں کے باپ بننے والے ہیں اور یہی نہیں ساری قوموں کے باپ کس طرح بننے والے ہیں کہ خاتم النبیین ہیں ان نبیوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمونے والے ہیں ان کو ان کی نبوتوں کی تصدیق کر کے ان کی قوموں کو جیتنے والے ہیں اور یہ سلسلہ اب جاری ہے اللہ کے سے جی تو اس لحاظ سے ساری قومیں آپ کی گود میں آئیں گی تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ ابوت معروفہ نہیں بلکہ ابوت روحانیہ کی بات کر رہا ہے ابوت معروفہ کی نہیں کرتا ہے کہ کسی کے باپ نہیں ہے لیکن رسول ہونے کے وجہ سے مومنوں کے باپ ہیں کیونکہ دوسری جگہ فرمایا اما ہاتھ و ہوں کہ یہاں سلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو اس ناطے مومنوں کے باپ ہوئے اب یہ جو تھا حضرت خالد بن ولید تھے امر بن آس تھے صفان بن امیہ تھا یا یہ لوگ جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اسلم کی ابنیت میں آئے ہیں تو دوسری قومیں جب آتی ہیں تو وہ خاتم النبیین کے تحت آ جاتی ہیں کہ ان نبیوں کے راستے وہ آپ کے بیٹے بنتے ہیں تو یہ یہاں پیغام دیا ہے یہ کوئی مشرق و مغرب کی بات نہیں ہے بہت اعلیٰ خوبصورت آیت ہے جو آنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے بھی مقام بلند کو بیان کرتی ہے اور آپ کے ختم کے معنوں کو معین کرتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی گھمانے شمانے والی جی. بات نہیں اور اللہ کے فضل سے کوئی بات ہم گھما صرف یہ بات ہے کہ ہماری تشریحات یا ہماری جو لاجیکل باتیں ہیں وہ شاید آپ نہیں پکڑ سکتے سمجھ نہیں سکتے اس لیے آپ کر دیتے ہیں بات لیکن اللہ کے فضل سے ہم سیدھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں باقی یہ کہ کون سا نبی ہے جس نے لکھتا ہے یا پڑھتا ہے کتابیں لکھتا ہے اور یہ تو زمانے کی اور کون سا نبی جو جس نے کتابیں لکھی خود کہا نبی ہاں جی وہ ساتھ ہی یہ کہا کہ جو بھی نبی بنا ان کا باب دادا بہت شادت نبی تھے پہلے ہاں جی دے. دے. یہ خود ساختہ معیار ہیں آپ جس. کے نبیوں نے خود دعوے کیے کس نبی نے دعویٰ نہیں کیا یہ تو بات ہی غلط ہے کہ نبی کون کہتا ہے کہ میں نبی ہوں ہر نبی دعوی کرتا ہے انی رسول اللہ علی علیہ وسلم عل نے فرمایا اور یہ حضرت یا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کا سب کا ذکر ہے کہ جعلی نبیٰ جی ہاں انی رسول اللہ علیہم یہ ساری باتیں ہیں تو نبی دعویٰ کرتے ہیں اور یہ یہ بات بھی آپ کی درست نہیں ہے اس کو قرآن کریم سے تصدیق کر لیں بے شک کہ نبی کے باپ دادا ضروری نہیں نبی ہوتے بعض نبیوں کے تھے بعض کے نہیں تھے آن کے باپ دادا کہاں نبی تھے ہاں جی تو اس لیے آنسلم کی تقزیب کریں گے ناوز بلّہ جی اگر بات کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم آپ آب کے باپ دادا تھے تو اس طرح ہر نبی کے تھے حضرت مسیح السلام کے بھی تھے جی تو یہ تو کوئی معیاری بات آپ نے نہیں کی سوال اس لحاظ سے درست نہیں بنتا تو باقی یہ لکھتے کہتے ہیں کہ کتابیں کون لکھے گا یہ قرآن کریم کی پیش گوئی تھی کہ عزت صعف و نوشرات اور یہ جو ابھی میں نے امام کاشانی کی پیش گوئی بیان کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا تھا کہ علوم اور معرا وہ پھیلائے گا یہ زمانہ سوف کے صحیفوں کے پھیلنے کا زمانہ ہے اس میں تحریر ضروری ہے اور اس زمانے میں قلم اور <تصفح> وہ جو ہے اے اے اشاعت کا زمانہ ہے اور قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے و نون و القلمِ و <سترون> تو قلم کے ذریعہ اسلام کا پھیلنا ضروری تھا تو یہ حضرت مسیحمۃ السلۃ والسلام کی ایک الگ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں نون و القلمِ و ماء <سترون> کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ آپ نے وہ کچھ پیش کیا ہے جو لکھا گیا ہے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازر ہوا آپ نے لکھا نہیں لیکن بعد میں لکھا گیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی باتیں ایک طرح سے اور اسی طرح حدیث بھی لکھی گئی ہیں وسلم خود لکھواتے تھے قرآن کریم تو نبی تو لکھتا ہے یا لکھواتا ہے باقی آپ کے علم کے لیے میں بتا دوں کہ تفسیر روح المعانی دیکھیں وہاں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے اور حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لکھے پڑھے تھے کانو یقتبون وہ لکھتے تھے جی اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی علم سیکھا ہے اس میں لکھنا پڑھنا تھا یا نہیں تھا وہ اس میں ذکر نہیں آتا لیکن بخاری میں روایت آتی ہے شب الغلاموں و علم اللہ ربیعہ کہ جرحم قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی تو یہ لکھنا پڑھنا یا علم حاصل کرنا یہ نبوت کی شان میں سے ہے بعض کے ساتھ ذکر آتا ہے بعض کے ساتھ نہیں آتا لیکن کتابیں لکھنا یہ نبی کا کوئی ایب نہیں ہے اگر یہ ایب ہے تو عںم نے بھی اپنا نام لکھا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آخری عمر میں آ, لکھ لیتے تھے بعض روح لکھے ہیں اور اسی طرح دوسرے یہ جو دوسرے نبی تھے حضرت موسا حضرت دعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں تو واضح آتا ہے کانو یکتبون تو, تو یہ لکھتے تھے تو اگر یہ ایپ ہے تو ان پر بھی نکال لیں یہ ایپ تو وہ بات نہ کریں جو قرآن کریم کے خلاف جاتی ہے حضرت مسیح محدود والسلام کا زمانہ صوف کا زمانہ ہے صوف کے پھیلنے کا اس لیے آپ نے قرآن کریم کی تشریح احادیث کی تشریح سنت نبویہ کی صحیح تشریح لکھ کر پیش کی ہے کہ کوئی اس میں تحریف نہ کر سکے کوئی اس میں بدل نہ سکے اور یہ آپ کے نبوت کا ایک امتیازی نشان ہے جی بہت شکریہ صاحب باقی آپ کا یہ سوال کون یقین کرے گا آپ نہیں کریں گے لیکن بڑی دنیا کر رہی ہے اللہ کے فضل سے ہر سال لاکھوں لوگ کرتے ہیں اس پر یقین جماعت میں داخل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یقین کر رہے ہیں اس لیے آپ اپنے خاطر جمع رکھیں آپ کریں یا نہ کریں امین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی امین صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی ہلو جی سلام علیکم جی شاہی صاحب مجھے آپ نے اتنی دیر تک ہر بزرگوں کی باتیں بتائی ہیں کسی کے ثابت کر سکتے ہیں سلسلہ جاری ہے. قرآن پاک میں ختم نبوت کی آیت تو ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے اس کی ایک آیت مجھے نکال کے دکھا دیں اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم جو مرزا مرزا غلامت قادیانی کا جو وہ ہے نقب یا نام آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا نبی اس امت میں آ نہیں سکتا تو مرزا صاحب بنی اسرائیل کے یہ جو ان کا نام دیا گیا ہے عیسائی مریم جو بنی اسرائیل کا نام ہے وہ کیسے اس امت میں آ گئے یہ میری باتوں کے جواب دیں مری... بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب کامران صاحب دوبارہ ٹیلی فون لائن جی کامران صاحب السلام علیکم رحمتہ جی السلام علیکم جی کامران صاحب جناب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عالم کے لیے ضروری ہے کہ غور سے سنے کیا کہہ رہا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جو صاحب شریعت ہیں وہ کتاب لے کر آئے جو صاحب شریعت نہیں ہیں امیڈیٹلی اس کا باب رہتا ہے انہوں نے بولا محمد مفت صلی اللہ علیہ سے بات کر رہا کام کہاں نبی تھے تو میں نے تو وہ کتاب لے کر آئے نا تو نہیں تھے تو اچھا دوسری بات انہوں نے پھر وہ بات کو گھما دیا پہلے اور تینوں سوالوں کو میرے گھما دیا وہ بے تو نہیں ہے اللہ کا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور نبیوں کے بیٹے بھی نبی رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تر نہیں ہو سکتے ایک بھی فضیلت میں ہر نبی سے افضل ہے تو کسی کے باپ نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس لیے کوئی نبی نہیں بن سکتا اور خاص نبی نا تاکہ فیوچر میں بھی کوئی نہ کر سکے اللہ نے لیکن لوگ ہیں اور تک کسی کو انڈرسٹینڈ کر تو مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں ہے تو نہیں کرا میں نے کہا ورنہ شمال اور جنوب کی معلوم تھا کیا آنسر آئے گا اس وجہ سے میں نے کہا تھا جی بہت شکریہ کامران صاحب اب آپ نے سوال کو الفاظ بدل کے اس کو کوئی اور رنگ دے دیا پہلے ویسے کہا آپ نے وہی تھا لیکن بہرحال آم، امین صاحب نے جو سوال کیا ہے پہلے تو مائے نبوت جاری ہے کوائد بہت سے <laughs> پیش کرتے رہتے خاتم النبیین کے میں نے اتنے بزرگوں کے حوالے کیا اور انہوں نے امین صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا ہے ان سب نے یہ بات کی ہے کہ نبوت جاری ہے آنسروں کے بعد نبی آ سکتا ہے شریعت والا نہیں آ سکتا اور آنسروں نے جب خود کہہ دیا کہ میرے بعد نبی ہوگا لہسا بینی و بینا ہوں نبیوں میرے اور اس کے درمیان یعنی آنے والے کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ وہ نبی ہوگا آنے والے عیسیٰ کو چار دفعہ مسلم کتاب الفتن باب و صفت دجال میں چار دفعہ آنے والے کو نبی اللہ قرار دیا ہے تو نبی کی آمد تو آن سلم نے بیان کی ہے تو اس میں کیوں ان حدیثوں کو رد کرتے ہیں یا ان کا ان کی تشہیر نہیں کرتے یا ان کے مطلب نہیں بیان کرتے چھپائی ہوئی ہیں وجہ کیا ہے اس شکست کا کہ شکست ملی ہوئی ہے اور ان سے ڈرتے ہیں آپ لیکن جو قرآن کری میں آپ کہتے ہیں کہ آئے خاتم خاطم منوی خاطم پہ تو میں اس وقت سے رو رہا ہوں کہ اتنے بزرگوں نے تیس بزرگوں کے میں نے نام پڑھ دیا اور تقریبا پندرہ کے حوالے پڑھ دی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ خاتم کے معنی ختم کرنے کے نہیں ہیں اگر ختم کرنے کے معنیٰ لیں گے تو وہ بھی فضیلت کے ہی ہوں گے یعنی شریعت والی نبوت ختم جی نبوت ان نبوۃ اللہ تعیٰ تعدب وجود رسول اللہ صلی اللہ علامہ ان ماہِ اکانت نبوۃ و تشریح لا کا وہ کہتے ہیں کہ جو رسالت و نبوۃ عصلم کے ذریعہ منقطع ہوئی ہے وہ تشریحی نبوت ہے شریعت والی نبوت نہیں آ سکتی مقام نبوت منقطع نہیں ہوا فتشری و جزون میں نزائع یہ امام محی ابن عربی کا حوالہ ہے امام شیرانی بھی یہی بات ہی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مقام نبوت موجود ہے اور یہ خاتم نبی ان کے معنوں میں انہیں لیے ہیں اور یہ آنسنوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کے معنی خاتم کے معنی آپ یہ لیتے ہیں کہ ایک آیت ہے جو نبوت کو بند قرار دیتی ہے یہ نہیں بند قرار دیتی یہ شریعت والی نبوت کو بند قرار دیتی ہے عمومی نبوت جو اتباع اور اطاعت والی نبوت ہے اس کو جاری قرار دیتی ہے تو یہ مہر علم کی صرف ہونی چاہیے اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے یہی ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ آمام ابن کتابہ ساروں نے یہ تشریح کی ہیں آپ اس کو کیسے یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس سے نبوت بند ہوگی نمبر ایک نمبر دو آپ کہتے ہیں کہ ایک آیت پیش کر دیں کوئی آیت مجھے بتا دیں جس میں یہ ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے سوائے آیت خاتم ہوئی ہے تو محل نزا ہے اس پر تو جھگڑا ہے اس کے علاوہ کے ثبوت کے طور پر پیش کریں نبوت نہیں ہے ادھر ادھر نبوت کامل ہو گئی ہے وہ تو کمال کے معنی ہیں بند کے کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ماں یوت رسول فا کا یوت اللہ و فولاء کا مَََََََََََََ ذین المنبینہ و صدیقینہ و شہدائے و صالحینہ و حسن کا رفیعیق سورساقت کہ جو اللہ اور اس کے رول اطاع کرے وہ یہ چار درجے اس کو مل سکتے ہیں اور ملیں گے یہ علام نے واضح کر دیا ہے اور پھر قرآن کریم بھی کہتا ملیں گے اللہ یستفی من مین الم اللہ کہتے رسلم و میناس کہ لوگوں میں اللہ تعالی اپنے رسول چنے گا پھر یا بنی آدمہ امایاتِ عنّہ کمرسلمکم یقن کم آیاتِ یہ بنی آدم سے ہے اور سلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے بنی آدم تم میں میں اپنے رسول بھیجوں گا جو میری آیات پڑھیں گے آپ بنی آدم نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے بنی آدم میں رسالت کی قرآن کریم گواہی دیتا ہے تو ہو والی ارسل رسولہ رسول البالداو دین علاقے میں آپ کے مفسرین جس کو جو آپ کے مسلمہ مفسرین ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے صورت تفصیر روح المعانی معالم التنزیل وغیرہ اس میں ہولہ زی ارس اللہ رسول کی یہ ہوی ارس ارسل رسولہ ہو یا رسول کے معنی ہے جس نے آپ رسول بھیجا وہاں وہ کہتے ہیں ظال کا نزول عیسیٰ ظالِ کا ظہور المحدی یہ آنے والا وہ مسیح ہے وہ مہدی ہے جو رسول ہے آپ کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی نظر نہیں آتی تو آپ کی مرضی ہے قرآن کریم نے تو پورا نور اور پوری روشنی عطا کی ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں سمجھ آتی ہے ہمیں نظر آتی ہے تو ہمارے سامنے یہ دلیلیں بڑی واضح اور روشن ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے قرآن کریم کسی جگہ نبوت کو بند نہیں کرتا اور کئی جگہ نبوت کی آمد کی خبر دیتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفامن کانہ عالا بیہ ناطمن ربہ ہی و یاتلوح شاہد المین امن قبل و کتاب و موسا امام و ورحمہ شاہد اور یات الفظ یہ دونوں دیکھنے والے اس میں بھی گو نبی کا ذکر تو نہیں لیکن ایک ایسے گواہ کا ذکر ہے جو آن کی کامل پیروی کرنے والا ہے اور کامل پیروی کرنے والے میں آن سلم کی نبوت کے عکس اور اصاف ظاہر ہوتے ہیں تو یہ نبوت کے کئی رخ ہیں جو قرآن کریم میں ہمیں نظر آتے ہیں آپ کو نہیں آتے بس اتنی بات ہے جی پھر باقی آپ نے کہا کہ जी. عیسیٰ کا بنی اسرائیل یہ تو آپ کی سمجھ کی باتیں ہیں ہمارے لیے مسئلہ بڑا واضح ہے ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر پیش گوئی پر کامل یقین ہے اللہ کے فضل سے آپ نے جب کسی کو نام دیا ہے اور ساتھ قرآن کریم اور خود عں نے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات کی خبر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا کوئی اور ہے مشابہ نبی ہے تو یہ ایک عام اصول ہے اس کو امت مسلمہ کے امہ نے تسلیم کیا ہے کہ جب مشابہت کامل ہوتی ہے تو نام دیا جاتا ہے تو مسیل ہونا کوئی باہر سے آنے والی بات نہیں امت میں پیدا ہونا اور کسی دوسرے کا نام دینا یہ بات ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت موسیٰ کے مسیل ہیں سورت مزمل میں آپ کا ذکر آیا ہے کہ اسی طرح رسول ہیں جس طرح فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تھا یعنی جی. حضرت موسیٰ کے مسیل ہے تو ایک نبی دوسرے کا مسیل ہوتا ہے تو حضرت مسیح مود علیہ السلّۃ وسلام حضرت عیسیٰ کے مسیل ہیں وہ امت موسویہ میں چودہ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے موسیٰ کی شریعت پر آئے حضرت مسیح معود اسی طرح چودھویں صدی میں اسلم کی شریعت پر آئے تو یہ مشابتیں ایک نہیں ایک سو بیس ایک سو پچیس کے قریب ہیں جو حضرت عیسہ اور زموسا میں پائی جاتی ہیں تو یہ نام کی مشابت ہے بنی اسرائیل کہاں سے ہیں بنی اسرائیل ہوں بھی تو اس سے فرق پڑتا ہے آسلم کی امت میں پیدا ہو کر آپ کی اتباع کر کے میں یوتے اللہ و رسول کی شرط پوری کر کے جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس میں کوئی فرق حرف نہیں آ سکتا وہ سچا نبی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے خدا تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے میں یوتھ اللہ رسول تو وہ بنی اسرائیل سے ہو کدھر سے ہو یہ بے مانی باتیں ہیں اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو حضرتی صاحب بنی اسرائیل کی طرف سے وہ فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں آئے یہ الگ مسئلہ ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں جی کامران صاحب کا حضرت صاحب سوال تھا اچھا آ, وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب شریعت کا باپ دادا جو ہے وہ آ, نبی نہیں لیکن جو صاحب شریعت نہیں ہے ان کے باب داد نبی یہ کامران صاحب کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیوں کیا کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا علم اپنا لاجک ہے وہ اپنے پاس رکھیں دوسروں کو بھی بتائیں کسی کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے ہماری اللہ کے فضل سے وہ دلیل ہے جو عملی ہے اور خدا تعالی کی طرف سے نازل شدہ تعلیم پر مکمل عرفان کی بنیاد پر ہے ہم اس کا پرچار کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں اور ہم نے بیان کی ہے آپ کے سامنے اس لیے اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کا نہیں آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے تو آپ کی مرضی ہے وہ تو ساری کہتے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مخالف سچا کہتے تھے سیدھی بات ہے جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے کوئی ایسی بات نہیں دی. لکم دینوں کو مالیہ دین ہم اپنی ایک بات پر عرفان کے ساتھ قائم ہے وہ ہماری تشریح ہے اور وہ سچی تشریح ہے اس کے ساتھ یہ اتنے بزرگ امت کے ساتھ ہے آپ نے ایک الگ تشریح نکالی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں وہ ٹھیک ہے آپ سمجھیں اس کو آپ کی مرضی ہے لیکن جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ شریعت والی کتاب نبی پر نازل ہوتی ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے قرآن کریم میں ہر نبی کو کتاب دی جاتی ہے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہم نے جتنے رسول نبی بھیجے ہیں آتعینہ ہم الکتاب اوا رکم ایک کا بھی استثنا نہیں ہے تو کتاب تو ہر ایک کو دی جاتی ہے اب ڈھونڈیں وہ کون سی کتابیں ہیں हم. صحیح تو یہ صرف تشریح کی بات ہے کہ وہ کتاب کیا ہوتی ہے یہ امام راضی سے پوچھیں اگر نہیں تو علیہ السلام ڈاٹ آرگ پر جا کر میری کتاب لہام و وہی پڑھ لیں اس میں میں نے بھی یہ بیان کیا کہ وہ کتاب رکمت کیا ہوتی تھی یہ سارے ان تفسیروں کے حوالے ہی پیش کیے ہیں تو بھائی جان یہ جو آپ کتابوں اور رسولوں اور نبیوں ان اصطلاحوں کے پیچھے چل کر ایک اپنے ہی مسئلے میں ہیں بے شک رہے ہیں ہمیں اس سے سرکار نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلط ہیں ہم اللہ کے فضل سے سچی تشریح پیش کرتے ہیں سچے دلائل دیتے ہیں سچی منطق پیش کرتے ہیں اور اس پر ہمیں ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور اس سے فیض پاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کے سمرات لیتے ہیں اور ان تشریحات کو دوسرے لوگ جو تسلیم والا دل رکھتے ہیں قلب سلیم رکھتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں اور جماعت میں داخل ہو رہے ہیں جی بہت شکریہ پھر انہوں نے خطبہ نبوت کے آیت کے حوالے سے بھی دوبارہ بات کی تھی وہ کیا تھا بلا کیا تھا مجھے اب کلیئر نہیں تھا کوئی ان کا پوائنٹ ہوا وہ بڑی تیزی سے بات کر رہے تھے हुँ. کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں سمجھ سکا گا, نہیں سکا ان کی بات ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے آپ جسمانی طور پر باپ نہیں ہیں کسی کسی کے اس لیے آگے نبوت بھی ختم کر دی کہ اب نبی بھی آپ کے پاس کو نہیں آئے گا یہ سیملارٹی دی ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ کسی کے باپ نہیں تو پھر خاتم نبین کیوں کہا کہ نبیوں کی مہر لگے گی اور اس کے اس کے مطابق آیت مایو تلا اور رسول یہ مہر ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت یہ مہر اپنے اوپر لے گا نی. وہ یہ روحانی چار درجے حاصل کرے گا اس میں نبوت ہے بلند ترین درجہ تو یہ جو ہے کہ اس کی اولاد میں سے نہیں یہ کہاں سے دلیل ہے قرآن کری میں تو کہیں نہیں بعض نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی ہے اور بعض کی نہیں ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باپ نہیں ہے کسی کے ہوں یا فادر شپ کیا ختم ہوگی اس طرح نبوت بھی آپ پہ ختم ہوگی انہوں نے اس کو یہ سمجھا ہاں تو الگ میں سمجھاؤں ٹھیک ہے اس میں فضیلت کیا ہے یہی تو آ, حضرت مولانا قاسم نوتری یہی تو کہتے آئے ہیں کہ آپ نبوت ختم ہوگی اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے نبوت کو بند کر دیا اور خود ساتھ نبوت کی پیشگوئی کر بھی رہے ہیں تو پھر ایسی تشریح کرنے والوں کا مقام کیا ہے بات یہ ہے کہ عنسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا مسلم میں آنے والے کو چار دفعہ نبی قرار دیا ہے تو نبی تو آئے گا تو پھر دلیل کیا ہوئی جی بالکل صحیح ہاں جی اگر روحانی تو اگر ظاہر لحاظ سے کسی کے باپ نہیں ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اندہ نبی نہیں آئے گا تو جو ظاہری طور پر کسی مرد کا باپ نہیں بنا وہ خود کہتا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا تو باقی اولاد کا نبی ہونا یہ ضروری نہیں ہے جی حضرت عیسیٰ کی اولاد نبی نہیں تھی حضرت موسیٰ کی اولاد میں کون نبی تھا کوئی نہیں ہے حضرت ملاکی کا کون تھا حضرت عشقیل کا کون تھا حضرت نو کا کون تھا کوئی نہیں ہے تو بہت سارے نبی ہیں حضرت سلیمان کا کون تھا بیٹا نبی ٹھیک ہے حضرت دعود کے تھے حضرت ابراہیم کے تھے حضرت یعقوب کے بیٹے نبی تھے حضرت اسحاق کے بیٹے نبی تھے بعض کے ہیں بعض کے نہیں ہیں تو دلیل تو کوئی نہ نہ ہوئی کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے یا نبی کا باب نبی ہوتا ہے تو یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بحث چلتی نہیں کہ بیٹا نبی ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جسمانی طور پر کسی مرد کے نبی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ان کی ازواج ان کی مائیں ہیں اس لیے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ مائیں جو ازواج ہیں وہ ان کی مائیں بنی ہیں رسول اللہ کے ناطے سے ہی تو اگر ان کے ناتے سے وہ ازواج مائیں بنی ہیں تو یہ باپ کیوں نہیں بنتے یہ باپ ہیں مومنوں کے اور اسی میں ان نشانیہ کا حوالہ ابتر کی دلیل اللہ تعالی نے دی ہے کہ ان کے بیٹے آپ کی گود میں آئے یہ گھما پھرا کر نہیں یہ واقعاتی اور قرآن کی شہادتیں ہیں ان نا عطینہ کال کوثر فصل رب قوان ان نشانیہ کا حوالہ ابتر جی انہوں نے الزام جو لگایا تھا اس کا جواب اس میں دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی جسمانی بچے کے باپ نہیں لیکن روحانی بچے کے باپ ہیں اور وہ روحانی لحاظ سے ختم ہو گئے وہ ابتر بنے ہیں مخالف جتیں تو بہرحال اپنی تشریحات ہیں ان کو اپنی تشریح پسند ہے تو رکھیں اپنے پاس ہم ہمیں تو نہیں منوا سکتے سچی دلیل کو ہم نہیں چھوڑ سکتے بالکل صحیح حجی صاحب بہت شکریہ سامان پروگرام ریڈیو میں دیا ایم فائیو تھرٹی پر ہم اس ہمارا ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ ہے سامعین جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ابھی چند لمحوں میں ہم یہ پروگرام ختم کریں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد ایاد اللہ تعالیٰ بن عزیز کا خطبہ جمعہ پیش کریں گے آپ سے درخواست کہ آپ اس پروگرام آپ اس خطبہ جمعہ کو سنیں غور سے سنیں اگر اس حوالے سے بھی کوئی سوال ہو تو آئندہ کسی پروگرام میں آپ سوال بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی چند لمحوں میں انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے اور اسی فریکوینسی پر ہم اپنے امام جماعت کا خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو کہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور سنیں سامعین میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اس کو انتہائی پیار و محبت سے سنتے ہیں ایسے سامعین کا شکر گزار ہوں جو محبت بڑے اپنے پیغامات بھی, بھی بھیجتے ہیں اور اپنی رائے بھی بھیجتے ہیں اس طرح حادل چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام میں آج آئے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ سیرت نبی کے حوالے سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں فضیلت ہے اس کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ اصل میں جو خاتم جو لفظ ختم ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ وہ مطلب نہیں ہے جو کہ عرف عام میں لیا جاتا ہے بلکہ جو صحیح فضیلت کا مطلب ہے وہ وہی ہے جس کے نہ صرف جماعت احمدیہ دیا بلکہ دیگر علماء اور مفسرین بھی وہی مطلب لیتے ہیں جن کی انہوں نے مسالیں بھی آپ کے سامنے رکھیں تو میں حادل چوری صاحب کو بھی شکر گزار ہوں اسی طرح کنٹرول روم پر ہمارے ساتھ اظہر صاحب سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی اس پروگرام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ہی ناصر ہو انشاءاللہ اللہ آپ سے دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لے کے اجازت دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ له اللہ واشد اللہ محمد رسول شیت بسم اللہ رحمان الحمد نست رستر تو گیریل مکو ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ تھے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کے بیٹے تھے عبداللہ بن امر بن حرام ہوئی صحابی ہیں جن کے ذکر کے حوالے سے چاندوں میں پہلے میں نے بتایا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد تمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کہ تمہاری کیا کیا, کیا خواہش ہے تمہاری بتاؤ میں پوری کروں انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری خواہش ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں کیونکہ یہ اللہ تعالی کی سنت کے خلاف ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مرنے والے دوبارہ نہیں لوٹائے جاتے دنیا میں اس کے علاوہ بتاؤ کیا بات ہے تو بہرحال اس سے ان کی قربانی کے معیار اور اللہ تعالیٰ کے ان سے غیر معمولی سلوک کا پتہ چلتا ہے جابر بن عبداللہ اللہ اپنے عظیم المرتبت صحابی باپ کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی بہت بیعت و بسانیاں کے دوران انہوں نے بیعت کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کے واقعہ میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میرا جو قرض ہے یہودی سے لیا ہوا میری شہادت کے بعد اس کو باغ کے پھل کو فروخت کر کے ادا کر دینا انہوں نے ہدایت کے مطابق قرض ادا کیا اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں رواج تھا کہ باغوں اور فصلوں کے مقابل پر قرض لیا جاتا تھا جابر بن حضرت جابر بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لیتے تھے اس کا ایک تفصیلی باقیہ کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح آپ نے قرض کی واپسی کے وقت یہودی سے کہا کہ باقی آمد کم ہوئی ہے یہ امکان ہے کہ پھل تھوڑا ہے آمد کم ہوگی اس لیے قرض کی وصولی میں سہولت دے دو کچھ حصہ لے لو کچھ عیدہ سال لے لو لیکن وہ یہودی کسی قسم کی سہولت دینے کو تیار نہ ہوا اور پھر اس پریشانی میں جاور مین عبداللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں حاضر ہوئے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یودی کو سفارش کی لیکن وہ نہ مانا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے صحابی سے اس کے قرض اتارنے کے سلسلہ میں شفقت فرمائی دعا کی اور کس طرح پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اس کا ذکر روایات میں ملتا ہے یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت جابر کے والد جو تھے ان کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قرض اتارنے کے سلسلے میں نصیحت فرمائی تھی بہرحال اس وقت پھل کم لگا تھا اور اس کا اس کی ادائیگی مشکل تھی پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھے میں نے بتایا معاملہ پہنچا لیکن صحیح بخاری میں جو روایت ملتی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ بات کسی وقت کا واقعہ ہے مگر جو بھی ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کا معوضہ اس سے ظاہر ہوتا ہے جس طرح بھی یہ بیان کیا جائے بس جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جو میرے کھجوروں کے باغ کا نیا پھل تیار ہونے تک مجھے قرض دیا کرتا تھا میری یہ زمین روما نامی کنویں والے راستے پر واقع تھی ایک بار سال گزر گیا اور کم پھل کم لگا اور پوری طرح تیار بھی نہ ہوا پھل کی برداشت کے موسم میں وہ یہودی ہنسو ممول اپنا قرض وصول کرنے آ گیا جبکہ اس سال میں نے کوئی پھل نہ توڑا تھا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مزید ایک سال کی مولت مانگی لیکن اس نے انکار کر دیا اس کی نیت یہ تھی کہ اس طرح شاید میں یہ پورے کا پورا باغ میرے قبضے میں آ جائے اس واقعے کی خبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا چلو ہم یہودی سے جابر کے لیے مولت عرب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں صاحبہ کے چند صاحبہ کے یہ جی کہتے ہیں میرے باغ میں تشریف لائے اور یہودی سے بات کی مگر یہودی نے کہا اے القاسم میں اس مولت نہیں دوں گا آن صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یہودی کا یہ رویہ دیکھ کر آپ نے کھجور کے درختوں میں ایک چکر لگایا پھر آ کے یہودی سے دوبارہ بات کی لیکن اس نے پھر انکار کر دیا کہتے ہیں اس دوران میں میں نے باغ سے کچھ کھجوریں توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جو آپ نے تناول فرمائیں پھر فرمایا جہاں یہاں تمہارا جو باغوں میں چھپر سا ہوتا ہے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ کہاں ہے میں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وہاں چٹائی بچھا دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کروں کہتے ہیں میں نے تمیل ارشاد کی آپ وہاں سو گئے جب بیدار ہوئے تو پھر میں تو میں پھر مٹھی پر کھجوریں لایا آپ نے ان میں سے کچھ کھائیں پھر کھڑے ہوئے اور یہودی سے دوبارہ بات کی مگر وہ نہ آپ نے دوبارہ با کر چکر لگایا اور مجھ سے فرمایا جا پر سے پھل اتارنا شروع کرو اور یہودی کا قرض ادا کرو میں نے پھل اتارنا شروع کیا اس دوران آپ کھجوروں کے درختوں میں کھڑے رہے کہتے ہیں میں نے پھل توڑ کر یہودی کا سارا قرضہ اتار ادا کر دیا اور کچھ کھجوریں بچ گئیں میں نے حضور کی خدمت میں یہ خوشخبری عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ معجزہ جو ہوا یہ کوئی غیر معمولی جو واقعہ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی میری دعائیں سنتا ہے اور میرے کاموں برکت ڈالتا ہے بس جہاں اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور قبولیت دعا کی وجہ سے سے پھل میں برکت کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں وہاں قرض کی ادائیگی کی کے لیے صحابہ کی بےچینی بھی نظر آتی ہے بس یہ روح ہے جو حقیقی مومن کا ایک خاص امتیاد ہونی چاہیے بعض دفعہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں احمدی کہلا کر پھر اس کی فکر نہیں کرتے اور قرض اتارنے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں سالوں گزر جاتے ہیں مقدمے چل رہے ہوتے ہیں بس ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور حضرت مسیمۃسلاۃسلام کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ میری بیت میں آنے کے بعد پھر صحابہ کے نمونے کو نمونوں کو اپنے اوپر لاگو کرو وہ اپناؤ تبھی وہ خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جو مہندی اور مسیحی آنے کے بعد کام ہونا تھا قرض کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں جو بھی حضرت سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ بیان کر دوں کہ بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت جب یہ پتہ لگا قرض ادا ہو گیا ہے حضرت عمر بھی آئے وہاں حضرت عمر سے ہاں نے فرمایا کہ اسے پوچھو کیا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب آپ نے باغ کا ایک چکر لگایا تھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ پورے کا پورا قرض اس کا ادا ہو جائے گا اور جب دوسرا چکر لگایا تو مزید پختہ یقین ہو گیا جیسا کہ میں نے کہا اس کی قرض کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں حضرت جابر سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی پر دو دینار کا قرض تھا اور اس کی وفات ہو گئی اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس پر دوسرے صاحبی نے دی تو اس بات پر پھر آپ نے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں قرض اتارنے کی آپ نے جنازہ پڑھایا اور اگلے دن پھر اس ذمہ لینے والے سے پوچھا کہ تم نے جو دو دن آٹھ اپنے ذمہ لینے ذمہ لیے تھے وہ ادا بھی کر دی ہیں کہ نہیں بس یہ عامیت ہے قرض کی ادائیگی کی اور یہ فکر ہونی چاہیے لیکن حضرت جافر سے یہ بھی روایت ملتی ہے عنصر نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مال چھوڑ جائے تو یہ اس کے اہل و حال کو ملتا ہے جو بھی جداد چھوڑے گا اور اگر کوئی قرض چھوڑ جائے اور جداد بھی ہو اور ترکہ میں اس کی گنجائش نہ ہو کہ کر پورا قرض ادا ہو سکے یا بے سہارا اولاد چھوڑ جائے تو اس تو اس کی بے سہارا اولاد اور قرض کی ادائیگی کا کی انتظام کیا جائے گا یعنی حکومت یہ کرے گی ذمہ دار لوگ یہ کریں گے یتیم کی پرورشی اور اس کا اس کا اخراجات کا انتظام کرنا اس کی بہت زیادہ تلقین اسلام میں کی گئی ہے اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے لگتا ہے کہ ایک موقع یہ دو جو مختلف روایتیں ہیں ایک طرف تو آپ نے دو دنار قرض والے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری ہے میری یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ دو مختلف مواقع لگ رہے ہیں پہلے تو بلا وجہ قرض لینے والوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ قرض کی بڑی اہمیت اور اس کے لوحقین کو اور قریبیوں کو اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے اور دوسرے موقع پر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے یتیم بچوں کی پرورش اور مرنے والے کی اگر جداد کفیل نہ ہو سکے قرض اتارنے کی اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کرنی چاہیے بس یہ ہے اسلامی حکومتوں کے لیے ایک سبق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ کس طرح ہمیں اسلامی حکومتوں کو اپنی رعایٰ کا خیال رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ رعایت کے حقوق جو مارے جا رہے ہیں اسلامی حکومتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر پر شفقت کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں رابی کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہو بیان کریں حضرت جابر نے کہا کہ میں ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھا راوی کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا سفر جنگ کا تھا یا عمرے کا بہرحال جب ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے پاس جلدی جانا چاہتا ہو وہ جلدی چلا جائے حس جابر کہتے تھے کہ یہ سن کر ہم جلدی جلدی چلے اور میں اپنے ایک اونٹ پر سوار تھا جس کا رنگ خاکی تھا کوئی داغ نہ تھا لوگ میرے پیچھے تھے میں اسی طرح جا رہا تھا کہ وہ اونٹ اڑ گیا چلنے سے انکار ہو, کر دیا میرے چلانے سے بھی نہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو مجھے کہا کہ جابر ذرا مضبوطی سے اس کو بیٹھو اور یہ کہہ کر آپ نے اس کو اپنے کوڑے سے ایک ضرب لگائی تو اونٹ اپنی جگہ سے کود کر چل پڑا اور اس کے بعد بڑی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس اونٹ کو بیچتے ہو میں نے کہا جی ہاں بیچتا ہوں جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلم اپنے کئی صحابہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا اور اس اونٹ کو مسجد کے سامنے پتھر کے فرش کے کونے میں باندھ دیا میں نے آپ سے کہا یہ آپ کا اونٹ ہے آپ باہر نکلے اور اس اونٹ کے گرد کر کر فرمایا یہ اونٹ ہمارا اونٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کئی اوکے بھیجے اور فرمایا کہ جابر کو دے دو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قیمت پوری کی پوری لے لی ہے میں نے کہا جی ہاں لے لی آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت اور یہ امٹھ تمہارا ہے آن سلم نے اس شف کو فرماتے ہوئے اس کو واپس کر دیا اور قیمت بھی دا کر دی ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو تو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پانی لانے کے لیے یہ اونٹ استعمال ہوتا تھا اور حضرت کے ماموں اور رشتہ دار بھی اس کو استعمال کرتے تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا کیونکہ انہیں بیچ دیا اب پانی کس لائیں گے تو بہرحال یہ شفقت تھی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور ان صحابہ کو جنہوں نے خاص قربانیاں دی ہوں ان کے بچوں کے ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند کرے اور مختلف واقعات میں بیان کرتا رہتا ہوں ہمیں بھی توفیق دے کے ان لوگوں کی نیکیوں کو جاری رکھے اپنے اوپر بھی لاگو کریں اس مختلف کے بعد اب میں دو مخلصین کی, کی بارے میں ذکر کروں گا ان کا ذکر خیر پہلے ہیں مکرم بلال ادلبی صاحب سیریہ کے گزشتہ دنوں کار کے حادثہ میں شدید زخمی ہوئے اور سترہ مارچ دو اٹھارہ کو رات ڈیڑھ بجے حرکتِ کلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے اللہ و انا وہرا جب بلال صاحب انیس سو اٹھہتر میں پیدا ہوئے جب مرحوم کی عمر سترہ سال تھی تو ان کے احمدی بھائی نے ان کو ڈاکٹر مسلم درعبی صاحب کی کمپنی ملازمت دلوائی جہاں انہیں جماعت اور احمدیوں سے تعارف حاصل ہوا کچھ عرصہ بعد انہوں نے بیعت کر دی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سیریا میں دو دس سے ہم مختلف احمدی گھروں میں نمازیں ادا کیا کرتے آ رہے ہیں اس سال جب ہم کاتیان سے لوٹے تو میں نے اس گروپ کے ساتھ نماز ادا کرنی شروع کی جو بلال صاحب کے گھر میں نماز ادا کرتا تھا اس بات پر کہ انہوں نے میری وجہ سے بیت کی تھی انہوں نے بڑے جوش سے میرا استقبال کیا مہمان والی ان کی عادت تھی لیکن اس بات کا شکر گزاری کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اہمیت کا راستہ ملا اور بڑی آبھ بھگت کرتے تھے صدر صاحب جماعت لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ بلال صاحب کی سپورٹس گارمنٹس کی دکان تھی وہ کپڑوں میں مستم محتاج بھائیوں کی مدد کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ان کی دکان پر کپڑا نہ ہوتا تو وہ کہیں سے خرید کر مہیا کرتے تھے بڑے غیرت مند تھے کسی احمدی کو اس حال میں نہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کے پاس پہنے کو کچھ نہ ہو اگر کوئی تنگی ہوتی اسے تو ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے اپنے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھنے والے تھے انہوں نے بہترین سکولوں میں داخل کروایا کہتے ہیں مرحوم کہ افاط سے دو دن پہلے ہم ان کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سیکٹری مال نے بتایا کہ انہوں نے وصیت اور تحلیق جدید اور بقر جدید کے تمام واجب الدا چندے ادا کر دی ہیں اور بلکہ نئی زمین خریدی تھی اس کو اسی میں شامل کروایا بڑی باقاعدگی سے چندوں کا حساب رکھنے والے ان کی ادائیگی کرنے والے انتخل کرنے والے نمازوں اور عبادت کا بڑا اہتمام کرنے والے خلافت ساتھ انتہائی تعلق ہر خطبے کو سنتے تھے بلکہ صدر سب لکھتے ہیں جب میں خطبے کا خلاصہ اگلے ہفتے سناتا تو یہ منہ ڈھانپ کے رونے لگتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ لگتا ہے اقلی وقت میرے بارے میں جو مجھ سے بات کر رہے ہیں انہوں نے عثمان میں ایک بیٹا عمر گیارہ سال اور ایک بیٹی بارہ سال چھوڑے ہیں ان کے بھائی بڑے بھائی احمدی ہیں جرمنی میں لیکن دو بھائی اور ایک بہن احمدی نہیں اور مخالفت بھی کافی تھی جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے تصرف کیا کہ ان کے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ ایم پی جنازہ پڑھ لیں اور ہماری مسجد میں کے جنازہ پڑھ لیں کوئی روک نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے پیچھے ان کی جناز ہمارے جنازہ ادا کی دوسرا ذکر ہے سلیمہ میر صاحبہ سابق صدر عجنہ علیہ کراچی کا جو عبدالقادر القادر صاحب کی اہلیہ تھی یہ بھی سترہ مارچ دو اٹھارہ کو فوت ہوئی ہیں نوے سال کی عمر میں انیس سو چار آپ کے آپ کے والد صحافی تھے میر علائی بخش صاحب شیخ پور ضلع گجرات کے انہوں نے انیس سو چار میں بیت کی تھی اور ان کی والدہ مریم بیگم صاحبہ مدرسۃ الخواتین قادیان کی تعلیم یافتہ تھیں قرآن کریم کی تدریس سے خاص شوق تھا ان کو انیس سو چھیالیس میں شری ممبیر صاحبہ کی شادی ہوئی اور تقسیم بر صغیر کے بعد یہ کراچی آ گئے اور انیس سو اکسٹھ میں یہ لوگ ایران چلے گئے وہاں تین چار احمدی گھرانے تھے ان کے لیے نماز و جمعہ اور اجلاس وغیرہ کا انتظام کیا انیس سو چونسٹھ میں ان کے شوہر فوت ہو گئے اور اس کے بعد یہ اپنے بھائی میر امان اللہ صاحب کے پاس کراچی آ گئی آٹھ بچوں کی پرورش کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا انہوں نے پھر بی تک تعلیم حاصل کی ساتھ ہی لجنا کے دفتر کے میں کام کرنا شروع کر دیا ڈاک کا جواب دینے کا کام کیا پھر مختلف حیثیتوں سے ان کو لجنا کا کام کرنے کی کراچی میں توفیق ملی انیس سو اکاسی میں جب منتظمہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو اسکلی حکومت سالث نے آپ کو منظمہ کمیٹی کی صدر نامزد کیا کہتی ہیں کہ اسی سارت سے جب مجھے کمیٹی کا صدر مقرر کیا تو جو یہ اعلان کیا تو میری عجیب کیفیت تھی میں سکتے کے عالم میں تھی کہ ذمہ داری کس طرح اٹھاؤں گی ایک طرف کہتی ہیں اطاعت امام اور دوسری طرف میری کم آئے گی اور وسیع پیمانے پر, پر کام کرنے کا تجربہ بھی نہ ہونے کا احساس تھا میں دعاؤں میں کہتی لگ گئی گڑ گڑا کر دعا داتا سے دعا مانگی کام شروع کیا اور مجلس سے عاملہ کے جلدی جلدی اجلاس بلائے قیاتوں کے دورے کیے اور ان کے سب کے سامنے اطاعت اور تنظیم سے وابستگی اسلامی اخلاق اپنانے بدعات کے خلاف جہاد کرنے ناجائز اعتراضات سے وکولی پرہیز کرنے بعض لوگوں کو ہوتی ہے عورتوں خاص طور پہ اب تو مردوں کو بھی بہت ہے کہ بلا وجہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں نظام پہ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہماری مجلس میں اور سے استغفار کی بار بار توجہ دلائی اور سالث کو بھی خط خط لکھتی تھیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تصرف ہوا کہ کراچی کی جماعت لجنا ترقی کرنے لگی تو انیس سو اکسٹھ سے جو انہوں نے لجنا کا کام شروع کیا تھا ایران میں پھر پاکستان میں وہ انیس سو چھیاسی میں جب لجنا کراچی کا مرکزی لجنا سے دوبارہ الحاق ہوا تو حسلی اسی ہروے نے آپ کو صدر لجنا کراچی نامزد کروایا اور انیس سو چھیاسی سے انیس سو ستانوے تک صدر لجنا کراچی کے فراز انجام دیے انہوں نے لجنا کراچی نے کتب کی اشاعت کے سلسلے میں آپ کے دور میں بڑا کام کیا جن میں ساٹھ کتب اور دو مجلے آپ کے دورِ صدارت میں شائع ہوئے آپ کے دور میں داعل اللہ کی کلاس کا آغاز بھی ہوا جس کو تسلیم حصیفی رابع نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آپ وفض اللہ اچھا کام کر رہی ہیں کہ دل سے دعائیں اٹھتی ہیں اللہ آپ کی عمر اور صحت اور خوشیوں برکت دے اور پھر آگے آپ کی س... آپ کے سب مخلص ساتھیوں کو دنیا و آخرت میں بہترین جزاتا فرمائے بہت سارے ان کے واقعات ہیں کام کے قریب مسیح رابع نے ان کو ان کی خدمات کو بہت سراہا <تصفح> یہ خط میں اسکلی مصیر اعبے نے لکھا کہ آپ کی طرف سے لجنہ کراچی کی رپورٹ اور نہایت پرخلوص جذبات عقیدت پہنچے میں آپ سب کے جذبات عقیدت اور اخلاص کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں اور اپنے رب سے ہمیشہ آپ کے لیے بھلائی کا طالب رہتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ دن پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ لٹا دے جن کی یادیں مجھے بہت عزیز ہیں سلما میر صاحبہ چھتیس سال کی عمر میں بیوہ ہو ہیں ان کی بیٹی کہتی ہیں لیکن کبھی کسی قسم کی بےصبری اور ناشکری شکریہ کلمہ نے ان کے منہ سے سنا ہم ہمیشہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور ہمیشہ مجھ پہ سوچ رکھتی تھی اور بچوں میں بھی یہ چیز دیکھنا چاہتی تھی ایک ان کی بہن کہتی ہیں بیٹی کہتی ہیں کہ میرے شوہر بیمار ہو گئے اور آخری بیماری تھی اور ان کی کہتی ہیں میری امی یعنی سلما میر صاحب میرے پاس آئی نہیں تھیں جو پہلی چیز مجھے انہوں نے دی وہ ملفوظات اور حضرت مسیم علیہ حضرت حضر مسیم علیہ السلام تھی اور کہا کہ میں نے بھی تمہارے ابا کی وفات کے بعد ملفوظات کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کرتی تھیں سب محبتوں پر حاوی خدا تعالی کی محبت ہونی چاہیے کہتی ہیں بیٹی کہ جب آخری وقت تھا شوہر کا ڈاکٹر نے مجھے سائن کرنے کے لیے کہا تو میں ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی اور روتے ہوئے میری آواز مچی ہو گئی میری والدہ نے بھی سن لی اس وقت کہتی ہیں میں انتہائی تکلیف میں تھی سلما میر صاحبہ وہاں تھیں بیٹی تخواب فوت ہو رہا تھا بیٹی انتہائی تکلیف میں تھی کہتی ہیں جب میں اسپتال سے جانے لگی تو اپنی امی کے پاس روکی سلمہ میر صاحبہ کے پاس لیکن امی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ تم میری بیٹی ہو میری بیٹی اتنی بے صبری نہیں ہو سکتی اور اتنی اونچی آواز کیوں نکلی تمہاری رونے کی کہنے لگیں کہ جو صبر اول وقت میں ہوتا ہے وہی وہ صبر ہوتا ہے بات میں سب کو صبر آ جاتا ہے اور کہتی ہیں مجھے نصیحت کی کہ شوہر تمہارا خدا کی امانت تھی اس نے دیا تھا اس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی چار بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی بڑے صبر اور حوصلے سے کہتی تھی کہ اللہ پہ ایمان تعیمانتیں اس نے لے لی دعائیں ہر وقت کرنے والی تھیں ہمیشہ کہتی ہیں بچے کہتے ہیں کہ نصیب کیا کرتی تھی پنجابی میں کہتی تھیں کہ خلیفہ دہ لڑ نہیں چھڑنا یا خلیفہ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا خلافوں سے وابستہ رہنا <تصفح> پردے کا انتہائی اہتمام کرنے والی تھی جہاں بھی پردے میں کمزوری دیکھتی بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیتی ہیں تاکہ دوسرے کو برا بھی نہ لگے کہ ایک بیٹی ان کی کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکے نے کہا کہ پہلے میں لڑکی کو دیکھوں گا پھر بات آگے بڑھے گی کہتی ہیں کہ ہم نے امی سے کہا کہ یہ بیٹی جو ہے نقاب کے بجائے اسکا اسکارف لے لے سامنے کر دیتے ہیں امی نے فوراً جواب دیا اپنی بیٹی کا رشتہ تھا جو بیان کرنے والی ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں اور اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کر رہی ہیں اس کے رشتے کا کہتے ہیں اس پر امی نے فوراً جواب دیا کہ رشتہ ہوتا ہے تو ہو لیکن نقاب کے بغیر یہ نہیں جائے گی ایک بچی کا نواسی کا ان کا لنڈن میں ڈرائیونگ ٹیسٹ تھا اور انسٹرکچر جو تھے مرد تھے تو بیٹی کے ساتھ چل پڑیں کہ مرد کے ساتھ تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی دنیا کی. پر سکاف لینے کے لیے یا نکاب لینے کے لیے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ لجنہ کی کتاب ہے جو فلفاء کے ارشد و جس میں ہیں سارے اس کا نام ہے اوڑھنی والیوں کے لیے پھول تو یہ کیا کرتی تھی کہ اگر پھول لینا چاہتی ہو تو اوڑنی اوڑھنی پڑے گی پھول تو اسی کے لیے ہیں جو پردے کرنے والی ہیں ایک بیٹی کہتی ہیں بلکہ نواسی کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہونے والی تھی تو حضر و مبارکہ بیگم صاحبہ کی کتاب میں سے بچی کی رخصتی کے موقع پر کی گئی نسائے کو انڈر لائن کر کے مجھے دیا کے اس کو بار بار پڑھو کہتی ہیں رات دیر تک ہماری لڑکیوں کا فنکشن میں رہنا ہم کو پسند نہیں تھا کالج کے زمانے میں ہماری سہیلیوں کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تو خود ساتھ جاتی تھی آج کل بھی بہت سارے لڑکیاں لکھتی ہیں کہ رات گزارنے کے لیے نائٹ سپینڈ کرنا وہ ہر یہ بالکل غلط طریقہ ہے ہماری بچوں کو اسے پرہیز کرنا چاہیے کہتی ہیں ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی تو سارا دن ہم سے بات نہیں کرتی تھی ان کی بہت بڑی سزا ہوتی تھی ہمیں ایک دفعہ ایک فنکشن یہاں شکاگو میں آئی ہوئی تھی امریکہ میں تو کسی عورت نے میوزک لگایا اور رقص کرنے والے انداز میں اٹھی تو آپ نے پیچھے سے جا کے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگی میوزک hey, بند کر دو تمہیں پتا نہیں کہ ناچنے والی ہوں کیا کہا جاتا ہے ایک عیسائی لڑکی گو پلا اس کو دعائیں سکھائیں مختلف اخلاق کی باتیں سکھائیں بلکہ وہ کہتی تھی کہ میں دو آدھی احمدی ہو چکی ہوں امت الباری ناصر صاحب کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلیمہ میر صاحبہ سے لجنا کراچی کی طویل خدمت لی آپ اس دنیا میں نہیں رہیں لیکن آپ کی تربیت یافتہ محمرات دنیا کے کونے کونے میں لجنا کے کام کرتی ہوئی آپ کا نام اور کام زندہ رکھیں گی اس نے کارکردگی کی مثال بن گیا آپ کا نام اور ہمیشہ کہتی ہیں بڑی سرپرستی کیا کرتی تھیں کام سکھایا کرتی تھیں اپنا نام کی ان کو زیادہ خواہش نہیں تھی بلکہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ جتنے ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیں ان کو کسی طرح کام آ جائے اور کتابوں کی وشاعت جب ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا انکریج کیا اپنی ٹیم کو اکثر ملک سے اب باہر جانا پڑتا تھا اخری عمر میں جماعت کا کام متأثر نہ ہو تو خود ہی مرکز کو درخواست دے کر ایک دوسری صدر منظور کروا لیں اور بڑی خوبصورتی سے وہ ایک میٹنگ بلائی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور پھر فرمایا کہ بھٹی صاحب کو صدر کی کرسی پر بٹھا کر ان کی خدمات کے بارے میں دل نشین تقریر کی اور اعتاد کی تلقین کی اور بڑے وقار سے اپنی ذمہ داری سے سرخدوش ہو گئی یہ لکھتی ہیں کہ انتقال اقتدار ایسے بھی ہوتا ہے بس وہ لوگ جو بعض دفعہ جماعتی خدمات سے ان کو ہٹایا جائے یا نامنظوری دی جائے اسے بڑے تاثر ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کام مل جائے تو الحمدللہ اور اگر نہیں ملتا تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اور دوسرے طریقے تلاش کریں کام کرنے کے جماعتی خدمت کرنے کے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ادا ہی ملے تو کام ہو سکتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ سب کام معاملہ فہمی اور رازداری سے کرنے والی تھیں دل کی بات کر کے کبھی یہ خدشہ نہیں ہوتا تھا کہ بات کہیں نکل جائے گی بڑی راز رکھنے والی تھی لکھنے والی لکھتی ہیں امت الباری ناصر صاحبہ یہ کہ پتہ نہیں کیسے وہ سب کے راز اپنے سینے میں دفن رکھتی تھی اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس کی کمی آج کل مردوں میں بھی ہے امت النور صاحب اکراچی سے لکھتی ہیں کہ سلیمہ میر صاحب انتہائی محبت کرنے والی غرض انتہائی منتصر مزاج اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کے کام کو بے انتہا سرانے والی ہنس مکھ خاتون تھی ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ خود تعالیٰ نے خوبصورت اور نرم دل بھی طاق کیا تھا کہتی ہیں مجھے صدر بنایا تو میں نے کہا علاقہ بہت وسیع ہے اور مجھے تجربہ بھی نہیں ہے سواری بھی میرے پاس نہیں ہے نے کہا کوئی بات نہیں تمہارے قریب ہی میری بیٹی رہتی ہے جب ضرورت پڑے دورے کرنے ہوں اس کو کہہ دیا کرو وہ کار مہیا کر دے گی یا مجھے کہہ دیا کرو میں اپنی کار بھیجیا کروں گی اور کسی قسم کی فکر کرنے کی انتہائی حق ساری تھی ہم نے کارکنات کے ساتھ بیٹھ کر خود کام کروایا کرتی تھی ایک کراچی کی سیکٹری ناسرہ اشاعت لکھتی ہیں کہ آپ اسمام میر صاحبہ کے ساتھ انیس سو سے کام کرنے کا موقع ملا میں نے انہیں انتہائی غریب پرور اور منقصر مزاج پایا ایک موقع پر کراچی کی پرجوش قدم گدار خاتون جو کسی وجہ سے جماعت سے پیچھے ہٹ گئی تھیں ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور ان کے پاس جماعت کے بعض نواد رات ہیں نصلیف مشرابے کی دعاؤں اور رہنمائی میں آپسہ صاحبہ کی سرپرستی میں بڑی حکمت سے ان سے رابطہ کیا گیا مگر کچھ حاصل ہونے سے پہلے وفات پا گئیں ان کی ایک رشتہ دار سے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی سامان ان کا آپ کے پاس ہے تو ہمیں قیمت دینے کے لیے ہم قیمت دینے کے تیار ہیں ہمیں دے دیں کیونکہ جماعت کی تاریخ تھی حضرت وسیم علیہ السلام کے تو تھے تو ہمیں ایک سلوک مل گیا جس میں حضرت وسیم علیہ السلام کے دستے مبارک سے لکھے ہوئے خطوط تھے اور حضرت علیہ حسین اول کی تحیرات تھیں اس میں اور سلوک بھی تاریخی تھا بڑی حکمت سے انہوں نے دیا جو احمدی خاتون پیچھی گئی تھیں ان کا علاج بھی کروایا انہوں نے ہر لکھنے والے نے یہی لکھا ہے بڑی باوقار با اصلاح صور کا مظاہرہ کرنے والی اخلاق فاضلہ کا منہ بولتا ثبوت خلافت کی سے وابستہ رہنے والی خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرنے والی نیکیوں پر قائم کرنے والی قائم رہنے والی نیکی کی تلقین کرنے والی اپنے ہوں یا غیر سب کو ایک طرح نصیحت کرتی تھی اور یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں پہ صرف نظر کر لیا بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی نصیحت کی اور توکر اللہ بہت زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کی رضا تو حر وقت راضی ہونے والی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بنان فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی بیٹیوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی تفریح عطا فرمائے <تصالح> ابھی نماز کے بعد جمعہ کے بعد یہ دونوں جنازہ غائب میں پڑھوں گا <تصالح> <تصالح> <تصالح> <تصالح> الحمد للہ ونعوذ من شرور ومن من فلا مہو ومن یدلل فلا حاضی لہا ونشہد واللہ وإلہ الا اللہ ونشہد والنا محمد نبد رسول ابعاد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر باللدل بن فاشائے ول من کرے ول بائے یعک لکن کر دوں جیب لکر